بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و محمد اللہ رسول الکریم طواف کا کل تذکرہ آیا تھا طواف کرنے کا مصنوع طریقہ طواف سے طواف کے ساتھ چکر پورے کر کے جب ہم فارغ ہوں گے تو پورے کر کے فارغ ہونے کے بعد آٹھویں مرتبہ اصطلاح میں حضر اسود کرنا ہے یعنی آٹھویں مرتبہ بھی ہم حضر اسود کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا ہاتھ کریں گے اور یہ خیال کر کے کہ میرا ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کو بوسہ دے دیں گے چنیں گے یہ آٹھ استعلام ہوں گے جیسا کہ کل عارض قیادہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلا استعلام اور آٹھواں استعلام یہ تو سنت موقعہ ہے اس کا تو ضرور خیال کر کے کر لینا چاہیے درمیان کے استعلام بھی کر لینا ہے لیکن اگر اتفاق سے کوئی بھول گیا اور خیال نہیں رہا اور آگے بڑھ گیا استعلام کے بغیر تو بھی اس کا طواف ہو جائے گا اجتلام کے چھٹ جانے کی وجہ سے طواف کے اوپر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اب ہم طواف سے فارغ ہو چکے ہیں طواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت طواف کی واجب ادا کرنا ہے اگر موقع مل جائے تو یہ دو رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑیں یہ مقام ابراہیم کیا ہے سیدنہ حضرت ابراہیم نبی نبگینہ علیہ سرات وسلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کی وال اور دیواریں اوپر ہونے لگی تو حضرت جبریل علیہ سلاۃات السلام جنت کا ایک پتھر لے کر آئے تھے اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علی نبیٰ علیہسلات السلام کھڑے ہوتے تھے اور وہ پتھر خود بہت اونچا ہوتا چلا جاتا تھا اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ نبیٰہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور اس پتھر کے اوپر آج بھی حضرت ابراہیم علی نبینہ علیہسلات السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات موجود ہیں آج بھی تو وہ پتھر بیت اللہ کے قریب رکھا ہوا ہے اس کو مقامی ابراہیم کہا جاتا ہے قرآن مجید میں ہے بتخذ و میں مقامی ابراہیم مسلّہ کہ تم مقام ابراہیم کے پاس اپنی نماز کی جگہ بناؤ لہذا موقع ہو تو یہ دو رکعتیں مقامی ابراہیم کے پاس پڑھ لیں اور اگر بھیڑ ہو اجتحام ہو تو بھی جہاں بھی پڑھ سکتے ہوں وہاں ادا کر لیں ادا ہو جائے گی لیکن خیال یہ رہے کہ مکروح وقت نہ ہو عصر کے بعد کا اور فجر کے بعد کا وقت نہ ہو اگر فجر کے بعد کئی عثر کے, کے بعد ہم طواف کر کے فارغ ہوئے ہیں تو مغرب کے بعد اور اشراق کے وقت میں اپنی ان دو رکعتوں کو ادا کر لیں گے دو رکعتیں ادا کرنے کے بعد اگر موقع ملے تو زمزم کے پاس جائیں پانی پیے خوب پیٹ بھر کر یہ زمزم کے پاس جا کر پانی پینا مستحب ہے لیکن اگر کسی کو پیشاب کا تقاضا ہو جاتا ہو پانی پینے کی وجہ سے ممکن ہے کہ پیشاب لگے اور پھر تقاضا ہو جائے تو پھر مستقل باہر جانا بہت لمبا کام ہو جائے گا اگر کسی کو ہو تو لیکن اگر نہ ہو تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ دو رکعات پڑھنے کے بعد زمزم کے پاس جائیں اچھی طرح پانی پئیں اور زمزم کے پاس بھی دعا کے قبولیت کا موقع ہوتا ہے زمزم کے پاس پانی پی کر جب ہم فارغ ہو گئے اب ہم دوبارہ اس کے بعد ملتزم کے پاس آ جائیں ملتزم ملتزم وہ حصہ ہے جو بیت اللہ میں حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کا حصہ ہے بیت اللہ کے حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان وہاں اگر آ کر احرام کی اگر حالت ہے تب تو بہتر یہ ہے کہ ہم دور رہیں اور دور ہی سے کھڑے کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں اس لیے کہ ملتظم کے اوپر بھی عطر اور خوشبو ہوتی ہے عام طور پر پورا بیت اللہ خوشبو دار ہوتا ہے لیکن اگر احرام کی حالت نہ ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنا چہرہ اپنا گال اپنا سینہ چیسٹ بالکل بیت اللہ کے دیوار سے اور بیت اللہ کے غلاف سے ملا دیں اور اس کی حالت تو انشاءاللہ ہم کو خود بخود وہاں جا کر پتہ چل جائے گی کس طریقے سے لوگ بیت اللہ سے چمٹتے ہیں ملتظم کے معنی چمٹنے کی جگہ انسان جا کر جائے اپنے آپ کو جس طرح بچہ ماں کے ساتھ ملا دیتا ہے اور اس کی گود کے اندر آ جاتا ہے گویا ہم اللہ کی گود میں چلے گئے دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے ملتظم کے پاس بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو بھی دعا ہم نے مانگی ہے اللہ نے وہ دعا کبھی رد نہیں کی اور کبھی وہ دعا ایسا نہیں ہوا کہ قبول نہیں ہوئی بڑی قبولیت کی دعا کا وقت ہے تو ملتظم کے پاس آ کر دعا مانگے وغیرہ جب فارغ ہو جائیں اب ہم کو سعی کے لیے روانہ ہونا ہے صفا مروا کی سعی اچھا طواف کے درمیان میں افضل یہ ہے کہ انسان ذکر کے اندر مشغول رہے افضل یہ ہے اور اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی جائز ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت سے افضل جو ہے بیت اللہ کے طواف میں ذکر اور دعا کے اندر مشغول ہونا ہے کتابوں کے اندر پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسرے چکر کی دعا مستقل دعائیں لکھی ہوئی ہیں اگر کسی کو یاد ہو ترجمہ سمجھتا ہو تو یہ خیال کر کے کہ بس دعا کی قبولیت کا موقع ہے ان دعاؤں کو پڑھ لیں تو بہتر ہے پڑھ سکتا ہے لیکن اگر دعا یاد نہ ہو اور اس کا ترجمہ بھی نہ سمجھتا ہو تو ہاتھ میں کتاب لے کر پڑھتے رہے اور کیا مانگ رہا ہے کچھ معلوم نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان میں مانگیں اپنی زبان میں اردو میں گجراتی میں انگلش میں جو مانگنا ہو اللہ سے مانگتے رہیں انشاءاللہ اللہ طواف کے ارد گرد جو بھی دعا کرے گا اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے ذکر کے اندر مشغول رہے البتہ طواف کے دوران ایک دو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں باقی دو جو دوسری دعائیں پہلے چکر کی دوسرے چکر کی یہ دعائیں جو کتابوں میں لکھی ہیں امام محمد رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ باقاعدہ اس موقع کے اوپر یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ پہلے چکر میں یہ دعا مانگی ہو دوسرے چکر میں یہ دعا مانگی ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ دعائیں ضرور ہیں دعائیں فی نفسیں بالکل صحیح ہیں لہذا وہ دعائیں اگر کسی کو یاد ہو تو دعا ہونے کی نسبت سے اور دعا ہونے کی حیثیت سے پڑھتا رہے تو اچھا ہے پڑھ سکتا ہے لیکن باقاعدہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مسنون ہے یہ سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نفسِ دعا کے اعتبار سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے حال پتہ دو دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے دو تین دعاؤں کا جیسے کہ رکن ایمانی کے پاس جب رکن امانے کے پاس سے گزر رہا ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں یہ دعا پڑھ لے اگر یاد رہے تو چھوٹی سی دعا ہے اللہ اسکل افوا ولافیہ پھر دنیا و الآخرہ اللہ اسکلافا ولافیہ اے اللہ میں آپ سے معافی کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے فضائل حج کے اندر بھی قالب یہ حدیث ہے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ پاک نے رکن امانے کے پاس ستیر فرشتے سیونٹی فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو بندہ وہاں پہنچ کر اور جو انسان وہاں پہنچ کر یہ دعا کرتا ہے وہ ستیر فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں اگر یاد رہے تو یہ دعا یاد کر لیں اللہ ولافیہ پھر دنیا ولاخرہ یہ رکن امانے کے پاس سے گزرتے وقت دعا پڑھنا ہے جب ہم رکن امانی سے آگے بڑھیں گے حجر اسود کی طرف تو اس وقت بھی ایک دعا آتی ہے ربنا ربنہ فی دنیا حسنا اور پھر آخرتِ حسنت عذاب ادابندار یہ دعا تو قرآن پاک کی دعا ہے بہت اچھی دعا ہے جس کو سید العاء کہا گیا ہے سید الدعا بہت جامع دعا ہے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے اور انشاءاللہ شاء یاد ہی ہوگی ربنا آتنا فی دنیا حسنہ اور پھر آخرت حسنت وقین اداب بندار یہ دعا حجر اسود کی طرف رکن امانی سے جب ہم بڑھیں گے تو اس وقت پڑھ لینا منقول ہے اسی طرح ایک دعا اور بھی آتی ہے اگر یاد ہو جائے تو مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو نقل فرمایا ہے اللہ مقنغنی یہ حجر اسود اور حتیم کے درمیان بعض کتابوں میں حتیم کے درمیان آتا ہے اور بعض کتابوں میں رکن امانی سے جب آگے بڑھ رہے ہوں حجر اسود کی طرف وہاں بہر الحجر اسود کے قریب قریب چاہے پہلے چاہے بعد میں موقع ہو یاد آ جائے اس لیے کہ وہ تو مشغلیت کا وقت ہوتا ہے انسان بالکل اپنے خیال میں بھی نہیں ہوتا کبھی اللہ کی طرف توجہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو یاد بھی نہیں رہتا لیکن اگر یاد آ جائے تو یہ دعا لکھی ہے اللہم رزقتنی وبارک كل اللّہ قن بما رزق تنی لی فی ہی وخلط علاء کلغا ابن لی بخیر لا اللہ ولشریک الُ لہ الملق و لہ الحمد ولاک الشَ ان قدیر اس کا ترجمہ ذہن میں رہے تو وہ مانگ لیں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جو آپ نے مجھ کو رزق عطا فرمایا ہے اس پر مجھ کو قناعت دے دیجیے بس اس پر میں قناعت کر کے بھی جاؤں قناعت کا مطلب یہ ہے کہ بس اس پر میں مطمئن ہو جاؤں اور زیادہ حصہ میرے اندر پیدا نہ ہو لالچ پیدا نہ ہو لالچی نہ بنوں میں کہ اور زیادہ حلمی مزید حلمی مزید رات دن بس حلمی مزید یہ نہیں جو آپ نے مجھ کو دے دیا الحمدللہ رزق مل رہا ہے پیٹ بھر رہا ہے اللہ نے گھر دے دیا ہے وغیرہ وغیرہ بس اس کے اوپر مجھ کو مطمئن فرما دیجئے قناط دے دیجئے اللہ مقی بما رزقتنی نہیں و بارکلی فی ہی اور جو رزق آپ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت ادا فرما برکت ادا فرما وقلف علاق الغا عبت البیرن اور اے اللہ میں اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اپنا مال اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہوں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں یہ اللہ میری غیر موجودگی میں آپ ان کے لیے میرے خلیفہ بن جائیے ان کی حفاظت فرمائیے میرے گھر والوں کی میرے بچوں کی میرے مال کی اور میری ہر چیز کی جو میرے سامنے موجود نہیں ہے لیکن یہ اللہ آپ کے سامنے ہے آپ ان کی حفاظت فرمائیے اور میری طرف سے ان کے لیے خلیفہ بن جائیے اور ان کی حفاظت فرما لا الہ الا اللہ لا شریک الہ اللّہ لا لاشلی کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ وحدہ الراشری کا لہو ہے لہ الملک انہی کے لیے ملک ہے اور سارا جہاں ہے وہ الحمد اور انہی کے لیے حمد ہے قدیر وہ آلاک الشحقیر اور ہر چیز پر قادر ہے یہ چوتھا کلمہ ہے اور چوتھے کلم کی بڑی فضیت ہے انشاءاللہ شاء بھی آئے گا عرفات کے میدان میں صفح مروہ کے وقت میں بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے چوتھا کلمہ تو اگر یاد رہے اور یہ دعا عربی میں یاد ہو تو عربی میں پڑھ لیں ورنہ اپنی زبان کے اندر اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو بہرحال الطواف کے درمیان میں یہ دو تین دعاؤں کا تذکرہ کتاب میں آتا ہے باقی دعائیں اگر یاد ہو تو پڑھ لیں ورنہ اپنی زبان کے اندر دعائیں مانگیں اور یہ بھی نہ ہو تو اللہ کا ذکر کرتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے تیسرا کلمہ پڑھتا رہے درود پاک پڑھتا رہے کوئی بھی ذکر کے اندر مشغول رہے اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اب اس کے بعد ہم صفحہ مروہ کی طرف چلیں گے استعلام کر کے یہ نوا استعلام ہوگا جس طواف کے بعد سعی کرنا ہے تو اس کے اندر کل نو استعلام ہیں بالکل ابتدا میں اور جب ہم طواف پورا کریں گے تو آٹھواں استعلام ہوگا اور جب سعی کے لیے صفا مروہ کے لیے جائیں گے تو صفا مروہ پر جانے سے پہلے استعلام کر کے جانا ہے استعلام کا مطلب وہی کہ ہم حضر اسود کی طرف کھڑے ہو جائیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھیں اور یہ خیال کر کے میرا ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھا ہوا ہے پھر اس اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دے چوم لیں اس کو استعلام کہتے ہیں یہ نواں استعلام ہوگا اور نویں استعلام کے بعد اب ہم کو صفا مروعہ کے لیے جانا ہے اگر باب الصفا یہ گیٹ کا نام ہے دروازے کا نام ہے اگر باب الصفا سے جانے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ورنہ جس دروازے سے بھی ہم صفا مروع کے لیے جا سکتے ہوں صفح مروہ کے لیے پہنچ جائیں گے صفحہ مروہ پر پہنچنے کے بعد ان صفاول مروہ من ان اللہ یہ صفحہ مروعہ کیا ہے یہ صفحہ مروعہ یادگار ہے حضرت حاجرہ علیہسلات السلام کی حضرت حاجرہ علیہ السلات السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے تھے بالکل اس وقت مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ آباد نہیں تھا بلکہ بیت اللہ بھی موجود نہیں تھا اللہ کے حکم سے حضرت حاضرہ علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلۃ السلام کو چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے حضرت حاضرہ علیہ سلاد السلام نے صفحہ مروعہ کے درمیان اس زمانے میں تو نشیب گھاٹی تھی اور دونوں پہاڑیاں اوپر کی جگہ بھی تھیں نشیب کی جگہ میں حضرت حاضر علیہ سلاد السلام نے حضرت اسماعیل علیہ اللۃ السلام کو لٹایا پانی وغیرہ ختم ہو گیا تو اب پانی کی تلاش کے اندر کبھی مروہ پر جاتی تھی کبھی صفح پر جاتی تھی کہ کوئی دور سے جاتا ہوا نظر آ جائے تو میں اس کا آواز دوں اور آواز دے کر میں ان کو بلا لوں تاکہ پانی وغیرہ کا انتظام ہو جائے تو انہوں نے صفا مروہ کے جو چکر کاٹے تھے یہ سات چکر کاٹے تھے اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے قیامت تک کے لیے صفا مروع کی شی مقرر فرما دی اور حج اور عمرہ کے واجبات میں اس کو داخل فرمایا تو یہ صفا مروہ حضرت حاجرہ علیہ صلاحۃ السلام کی یادگار ہے ہم صفا پر پہنچیں گے صفا پر پہنچنے کے بعد بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر دیں گے بیت اللہ وہاں سے نظر آتا ہے اگر ہم ایسی جگہ چلے آئیں اگر نظر آ سکتا ہو تو بہت اچھا لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے ہم وہاں نہ پہنچ سکتے ہو تو خالی بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ اور فیس کر دینا بھی کافی ہے وہاں پہنچنے کے بعد یہ بھی دعا کی بڑی قبولیت کا وقت ہے یہاں پہنچنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ہم اس طرح اٹھائیں گے جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے نہیں اصطلاح اس میں حجر اسود کے وقت تو, تو اپنے ہاتھوں کو حضر اسود کی طرف کرنا ہے اور صفا مروہ پر چلنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں دعا میں اٹھاتے ہیں اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نیت کریں نیت کریں اللہ عرید الصعٰ السعیہ بین الصفا والمروہ المروہ صبع فیا لی ولی منی الحمنی اللہ میں صفا مروہ کے ساتھ چکر کی نیت کرتا ہوں صفا مروعہ کی سعیق کے ارادہ کرتا ہوں آپ کی رضا مندی کے لیے آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے قبول فرما لیجیے بس بالکل آسان سی نیت ہے اے اللہ میں صفہ مروا کی سعی کی نیت کرتا ہوں آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے قبول فرمائیے بس یہ نیت کر لیں گے اب نیت کرنے کے بعد تکبیر تحلیل ذرا بلن آواز سے کہیں تکبیر کے معنیٰ اللّہ اکبر تحلیل کے معنیٰ لا الہ لہٰ بھائی لا الہ لکبر اللہ اللہ لا الہ لہ اکبر ذرا بلن آواز سے پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگنا ہو اپنی زبان میں جو بھی یاد ہو یہ بھی دعا کے قبولیت کا وقت ہے دعا مانگیں اگر یاد ہو تو یہ دعا حضر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے وہ چوتھا کلمہ لا الہٰ الله الا لا لہو له, له الملک الملك وله الحمد یہ وهو على كل شيء قدير لا الہ الا الله وحده انجز و ونصر ابدا وحزمل احزاب الحضاب وادہ یہ دعا چوتھا کلمہ ہے اور چوتھا کلمہ کے بعد یہ دعا چھوٹی سوئی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ آخر کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ان جزا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اپنا وعدہ یعنی انشاءاللہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا اسلام کو غلبہ ہوگا آپ ہجرت کر کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور پورا مکہ مکرمہ میں اسلام پھیل چکا ہوگا اور اسلام کا جھنڈا اور فلیگ وہاں لہرا رہا ہوگا الحمد وہ وعدہ اللہ نے پورا فرما دیا وہ نثر اور اللہ نے اپنے بندے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی وہ وحدہ بڑے بڑے گروپ بڑی بڑی جماعتیں مدینہ منورہ پر کفار کی آتی تھی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اسلام کو بالکل ختم کر دیں مدینہ منورہ ختم ہو جائے ان کا نام و نشان مٹ جائے لیکن اللہ نے ان تمام گروپوں کو اور ان تمام جماعتوں کو تنہا شکست دے دی, دی اور ان تمام کو ناکام واپس کیا الحمدللہ یہ سات آٹھ سال گزرے اللہ پاک نے وہ دن دکھایا کہ مکہ مکرمہ جہاں مسلمان نام نہیں لے سکتے تھے اللہ پاک کا بیت اللہ کے پاس آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے الحمدللہ للہ آج اسلام کا غلبہ ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اسی کی طرح اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے ان تمام دشمن نے اسلام کو ناکام فرمایا بڑے بڑے گروپ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے اسلام کو مٹانا چاہا لیکن سب ناکام ہو گئے اسلام باقی رہا اللہ پاک نے ان تمام گروپوں کو اور ان تمام جماعتوں کو تنہا ناکام فرمایا وہ حضم الحضاب وعدہ یہ اگر یاد رہے تو یہ دعا پڑھ لی جائے اسی طرح طریقے ایک دعا اور بھی آتی ہے انشاءاللہ شاء آئندہ اس کا تذکرہ ہوگا اللہ پاک عمل کی توفیق نصیح فرمائے اور ہر جانے والے کے طواف کو صعی کو اور حج کو عمل کو قبول فرمائے امید. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدہ و نشد اللہ الہ اللہ صوفی صُبح نب الزم الصف السلام سلیم الحمد للہ المترجم للقناة